اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے آئیے چند مدنی پھول ارض کیا دیتا ہوں کہ یہ جو علامت آپ دیکھ رہے ہیں اس سبق کے اندر واو اور یا پر لگی ہے یہ سبق آپ کے سامنے سکرین پر آ رہا ہے واو اور یا پر جو حرکت لگی ہے اس علامت کو جزم کہتے ہیں الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا جیسے آپ سکرین پر بھی ملازہ کریں گے با الف زبر با بسم اللہ, بسم, اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم با الف زبر بافر اچھا ہجے میں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہر ہر حرف کو اس کے مکمل مخرج کے ساتھ ادا کرنا ہے ٹھیک ہے حمزہ کھڑا زبر آمزہ حمزہ, حمزہ, حمزہ زبر آ نہیں ہو سکتا صحیح نہ حمزہ کھڑا زبر آ میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کر دوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا صدا مدینہ کہلاتا ہے یہ مدنی انعام میں بھی سوال آتا ہے کیا آپ نے سدائے مدینہ لگائی تو نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا سدائے مدینہ کہلاتا ہے قرآن کے نور سے منور ہونے کے لیے تجوید کے مطابق حاصل کرنے کے لیے فکر مدینہ کی سادر عادت پانے کے لیے ملک کی تلاوت علاقنے کے لیے مدرس مدینہ الحمد الحمدللہ رب المین وسلات والسلام عالا سید اما بعد اماب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلات و السلام یا رسول الله حبيب الله والسلام نبي اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ السلات و السلام یا نبی اللہ وکیا نور اللہ نور اللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت محتاب اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اطار قادری رضوی دامت برکاتم الیہ نے اپنے زبردست رسالے تذکرہ صدر شریعہ علیہ رحمت و رب الورا اس میں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 اس سے بھروس قیامت شوہدا کے ساتھ رکھے گا اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ سلسلہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان ملاحظہ فرما رہے ہیں ہم تنگوش ہو کر جلدی جلدی سنگھ کے پاس اپنے قائدوں کے ساتھ تشریف لے آئیے اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیجئے ان اللہ تبارک و تعالی وہ بھی تلفظ کے ساتھ سیکھیں گے اور آپ بھی انتہائی غور و خوص کے ساتھ اس سلسلے کو ملائزہ کیجئے اس کے اندر جو مشق کروائی جاتی ہے جو پریکٹس کروائی جاتی ہے آپ بھی اسے کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی فرطع قرآن مجید فرقہ نے حمید درست پڑھنا آپ سیکھ جائیں گے تمام اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے مدنی قائدوں کو کھول کر صفحہ نمبر تیرہ نکال لیجئے صفحہ نمبر تیرہ یہ نکال لیجیے آج ان تبارک فر تعالیٰ ہم سبق نمبر آٹھ کھڑی حرکات یہ انشاءاللہ زوجل ہم پڑھیں گے تو چونکہ کھڑی حرکات یہ حروف مدہ سے مشابہت رکھتے ہیں جو پچھلی ہم نے, ہم نے جو پچھلی بار مرتبہ ہم نے جو تختی پڑھی تو اس کے اندر بھی ایک مدری پھول انشاءاللہ زوجل اللہ پڑیں گے کہ حروف مدہ کی طرح کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے تو یہ پچھلے سبق کی بھی کچھ دور آئی ہاتھ ہو جائے اچھا یہ بتائیے آدت کہ آپ ارشاد فرمائیے حروف مداح کتنا ہے حروف مداح تین ہے سوہان لا کے اچھا آپ یہ بتائیے کہ حروف مداح کون کون سا ہے الف مدا واؤ مدا ریا مدا سوہان اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ الف مدا کب ہوگا الف سے پہلے مداح ہوگا تو الف مدا ہوگا الف سے پہلے مظبر ہوگا تو الف مدعا ہوگا کیا اتوارہ زیادہ ارشاد فرمائیے الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدا ہوگا جی ارشاد فرمائیے واؤ مدا کب ہوگا واؤ ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو واؤ مدا ہوگا اچھا اب آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یا مداح کب ہوگا یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو یا مدا ہوگا سبھار تو یا اور واؤ یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے ماؤ ساکن سے پہلے پیش ہو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہاں پر مدہ کیا جائے گا اچھا حضرت آپ جی ارشاد فرمائیے کہ حروف مدہ کو کتنا کھینچ کر پڑیں گے حروف مدہ کو ایک الف یعنی دو ہڑکات کے برابر کھینچ کر پڑیں گے سبحان اللہ تو یہ ماشاءاللہ اللہ آپ نے پچھلے قواعد کی یہ دہرائی کر لی آئیے آج, آج سبق نمبر آٹھ جو ہے اس کے مدنی پھول سب سے پہلے پڑھتے ہیں تو یہ مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین بھی اسکرین پر ملازہ کرتے ہیں ہمارے سلسلوں میں تو دیکھیے کیا لکھا ہے کہ کھڑے زبر کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں کن کن کو کھڑی حرکات کہتے ہیں کھڑے زبر کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں دوسرا مدری پول دیکھیے تحریر ہے کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں اس لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی دو حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور تیسرا مدری پور اس سبق میں بھی قریب حروف قریب سوتھ یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف جیسے تا تو زا زال غ سین سوت ڈال کاف, کاف, ہا ہ حمزہ اور آئن یہ ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے حروف قریب سوف یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف اس میں ہمیں واضح فرق بھی رکھنا ہے آئیے اس تختی کو شروع کرتے ہیں قریب بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ بسم اللہ بسم الرحمن الرحیم تا تا زبرتا تا, زبرتا تا تا کھڑا کھڑی زیر تا الٹا پیش تو مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ اس سبق کو دوہرائیے اڑیے زا کھڑا زبر زا زا کھڑی زیر زی زلٹا پیش زو الٹا پیش زو زا زی زو ز اب مخرج کا خیال رکھیے زال کھڑا زبر زا زال کھڑی زیر زی الٹا پیش زوش زو ری زو رو زبر ربر ر کھڑی زیر ری وی را پیش زو ویش ز ری سا کھڑا زبر سا <صاح> سا کھڑی زیر سی سا, سا الٹا پیش, سو، سا, پیش سو، سا سی سوٹا یہ سو، سا, سو، سا کے اندر سٹی نہیں نکلے گی اب جو سین ہوگا اس کے اندر سٹی نکلے گی اور یہ سی کھڑا زبر سا کھڑا زبر سا دیکھیے لفظ کو اس کی مکمل حرف کو اس کے مکمل ادائیگی کی سبزہ کیجیے سین کھڑا زبر سا تین کھڑی زیر سی سین الٹا پیش سو سی سو سو کھڑا زبر سو سود کھڑی زیر سی سود الٹا پیش اچھا یہ بتائیے آپ بتائیے کہ سواد کو ہم نے کس طرح پڑا سوت پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے اچھا تو سواد کن حروف میں شامل ہوتا ہے سو گروپ ہے مستلیہ میں شامل اللہ آگے سبق کو دوہرات مدنی چینل کے ناظرین بھی شامل رہے دال کھڑا زبردا دال کھڑا زبردار دال کھڑی زیر دی دال کھڑی زیردی دال الٹا پیش دو دال الا پیش دادی داد کھڑا زبر دو بہت کھڑی زیر دی بہت الٹا پیش دوا پیش کھڑا زبر کاف کھڑی زیر کی کا پیش کو کا کی کو اب جو قوارہ ہے اسے موٹا پڑھیں گے کس طرح پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے یہ کس میں سے حروف مستالیہ میں سے کس میں سے حروف مستالیہ میں سے کھڑا زبر کوف کھڑی زیر قی پیش کو الٹا پیش خوف خو ہا کھڑا زبر ہا ہاں کھڑی زیر ہی ہاں الٹا پیش ہو ہاٹا پیش ہی ہوں ہی ہا کھڑا زبر کھڑا زبر اس کی ہا ہدائیگی اور درست کیجئے ماشاء اللہ آپ اچھی ادائیگی کر رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کے لیے کوشش فرمائیں کھڑی زیر ہی ہا کھڑی زیر ہی ہا الٹا پیش ہو ہا اٹا پیش ہو ہا ہی ہمزا کھڑا زبر آ حمزہ کھڑی زیر ای حمزہ الٹا پیش او امزا الٹا پیش جب الف پر کوئی حرکت ہو تو الف کیا پڑا جاتا ہے کیا پڑا جاتا ہے حمزہ ماشاء اللہ پر یہ آئین, آئین, آئین زیر ای آئین کھڑی زیر ای آئین, آئ الٹا پیش او آئی او امید ماشاء اللہ اب ہجیا آپ کا درست ہو گیا ہوگا آئیے بقیہ جو الفاظ رہ گئے ہیں بقیہ جو حروف ہیں انہیں ہم روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں پڑھیے خو ف ل نی نی اچھا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آخر میں کوئی جھٹکا اس ٹائم بھائی پڑھا ہے جھٹکا نہ لگے نا نہیں نا نہیں کیا ہے نا نی نو نی اچھا اب را را آیا کے اوپر کھڑا زبر ہے تو را کو پور پڑیں گے کیا پڑیں گے گے اور الٹا پیش ہوگا جب بھی را کو راکوڑ پڑیں گے اور را کے نیچے کھڑی زیر ہوگی تو را کو باریک پڑیں گے ٹھیک ہے پڑھیے ری رو ری رو اس لفظ کو ہجے کے ساتھ بھی ادا کر لیتے ہیں تاکہ مزید تختہ کیا جائے پڑے را کھڑا زبر ربر کھڑی زیر ری ری ریش رو, را رو را ری رو را ری رو جا جی جو, جا جی ش شی ش یا یا یو الحمد الحمدللہ ہم نے سبق کو پڑھا میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب ان شاء اللہ اسلام بھائی چند اسلام بھائی سبق کو دہرائیں گے آپ اسے بھی سنیے خود بھی دہرائیے اور دہرانے کے اندر شرمائے نہیں کیا ہوگا زیادہ زیادہ غلطی ہوگی ٹھیک ہے تو اس غلطی پر ہم سیکھ رہے ہیں ان شاء اللہ زوجل سیکھتے سیکھتے موقع یہ آ جائے گا کہ ہماری یہ اغلاط ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے ان تو آپ دل کھول کر سنائیے سبق انشاءاللہ شاء اگر کوئی غلطی بھی ہو تو بھی حرج نہیں کوئی بات نہیں ہم سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے ان تو ایک ایک سطر کو ایک ایک لائن کو آپ نے ہجے کر کے سنانا ہے اور اس کے بعد کی جو دو لائنیں ہیں اس کو آپ کو رواں سے پڑھ کر سنانا ہے ٹھیک ہے جی سزا آپ سنائیے سب سے खरी टी ता, उल्टा पेष तु ता ती तू प खरा जवर तो प खरी जेड़ पुई प उल्टा पेष तो, पुई तू जा जी, सी اچھا یہاں پر حضرت آپ سوال لگے دیجیے بہت اچھا سبق پڑا ایک سوال آپ سے وہ یہ کہ جو یہ جو آخری کے تین حروف تھے زال را اور سا ذہنی تختی ہم نے پڑھا تھا تو اس کی کچھ یہ بتائیے کہ یہ ان کو پڑھتے وقت کیا کس طرح انہیں ادا کریں گے کس طرح ان حروف کو ادا کیا جائے ان حروف کو پڑھتے وقت زبان کی نوک دانتوں کی نوک سے ٹکرے سبحان اللہ ماشاء اللہ جی حضرت آپ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سین کھڑا زبر سا سین کھڑی زیب سی سین الٹا پیش سو سڑی سلٹا پیسٹ سا سی ڈی دو, دا دی دو. کا کی کو. سا دی شرحن سی اب آپ سنائیے سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ الرحمن الرحیم ہا کھڑا زبر ہا ہا کھڑی زیر ہی ہا الٹا پیش ہو ہا ہی ہو ہا کھڑا زبر ہا ہا کھڑی زیر ہی ہا الٹا پیش ہو ہا ہی مشل او آئن کے مخص کو تھوڑا درست کیجیے آئی او آسل ہندا مشل آپ سبق سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم با خرا زبر با با خری زیر بی. با الٹا پیش بو با بی بو بین خرا زبر ما نیم خری زیر می نیم الٹا پیش مو ما می مو وی فا سی فو لا لی میٹھے میٹھے استن بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ابھی سبق الحمد اللہ جل پڑا بھی اسے دوہرایا بھی تو کچھ دیر کے لیے اسے آپ آپس میں بھی ایک دوسرے کو سنا दीजिए تاکہ ان شاء اللہ में سبق میں مزید پختگی ہو جائے مدری چینل کے ناظرین بھی گھر میں ایک دوسرے کو سنائیے ઓ પરમ તુમો તો કણ ઓ બળતા કળી દેતી ઓ حبیب صلی اللہ وبارک اصل پیچھے میٹر اس کا بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین قاعدے کے آخر میں مدنی پھول موجود ہیں سوال جواب کی صورت میں تو آپ یہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ سبق وائز جس جس طرح ہمارا سبق ہو رہا ہے اس جس طرح ہم یہ سوالات ہم لے رہے ہیں حروف مصطلیہ کے بعد حرکات کے سوالات بھی آپ نے یاد کیے تنوین کے یاد کیے اس کے بعد آپ دیکھیے سبق نمبر سات میں حروف مدہ کے سوالات بھی آپ سے کیے گئے کہ حروف مدہ کتنے ہیں کون کون سے ہیں اور حروف مدہ یہ کب کب ہوتے ہیں اور آپ اگر سفا نمبر چالیس پر دیکھیں تو کھڑی حرکات کبھی سوال یہاں پر موجود ہے کہ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں کھڑے زبر کھڑی زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں اور کھڑی حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں کھڑی حرکات کو حروف مداح کی طرح ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں یہ سبق نمبر آٹھ جو آج ہم نے پڑھا اس کی یہ دو مدنی پھول ہیں ان کو آپ یاد رکھیے گا ان شاء آئندہ سبق کے اندر آئندہ سلسلہ میں اس کی دورائی کے حوالے سے بھی کچھ سوالات پوچھے جائیں گے اب انشاءاللہ تبارک و تعالی درس فیضان سنت ہوگا الحمد اللہ رب والسلام علی سید وسلم اما بعد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام السلام یا رسول اللہ نور وسلام پیٹھے میٹھے استند بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین نگاہیں جھکائے اور آپ اسکرین پر توجہ کرتے ہوئے ذوق و شوق کے ساتھ ہو سکے تو دو جانوں بیٹھ کر آپ در سماعت کیجئے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے اپنے بدن بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں الحبیب اللہ علیہ وسلم فضان بسم اللہ کے متعلق آپ درس سن رہے تھے مزید اس کے اندر سماپت کیجیے حضرت سیدنا امام یوسف بن اسماعیل نبھانی نبانی خدر الربانی کی مشہور کتاب حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید مفلیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دوسری جل سے خواب کے ذریعے شفا کی پانچ شکایات سنیے اور اپنا ایمان تازہ فرمائیے نمبر ایک آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنکھوں کو روشن فرما دیا حضرت سیدنا محمد بن مبارک حربی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے علی اب الکبیر علیہ رحمت اللہ القدیر نابینا تھے خواب میں جناب رسالت محاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار فیض آثار سے فیضیاب ہوئے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا دست شفا پھیرا صبح اٹھے تو آنکھیں روشن ہو چکی تھیں آنکھ عطا کیجیے اس میں ضیا دیئے جل قریب آ گیا تم پہ اللہ علیہ وسلم دوسرا واقعہ کہ آقا نے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گلٹیوں کا علاج فرما دیا حضرت سیدنا تقی الدین ابو محمد عبدالسلام علیہ رحمت رب العام فرماتے ہیں میرے بھائی ابراہیم کے گلے میں خنازیر یعنی گلٹیاں ہو گئی تھیں شدت درد کے سبب بے قرار تھے خواب میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیماری کے سبب سخت تکلیف میں ہوں فرمایا تمہاری فریاد سن لی گئی ہے الحمد للہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے میرے بھائی کو شفا حاصل ہو گئی سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے ہال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے صلو علی الحبیب حدیب صلی اللہ, صل اللہ, اللہ, صل اللہ, صل اللہ علیہ وسلم تیسرا واقعہ آکا کے کرم سے دمے کے مریض کو شفا ملی ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ فرمت ہے میں سخت بیمار تھا اور اپنے مکان کی نچلی منزل پر صاحب فراش یعنی بچھونے پر پڑا تھا میرے ضعیف العمر والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دی کن نفس یعنی دمے کے مرض کی شدت کے باعث اوپر کی منزل پر بستر میں تھے نہ میں اوپر چڑھ سکتا تھا نہ وہ بیچارے نیچے اتر پاتے تھے الحمدللہ للہ خوش قسمتی سے میں اکراط سرور کائنات شاہ موجودات سراپا برکات ممبئی عنایات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا میں نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں تکیا پیش کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹیک لگا کر تشریف فرما ہوئے میں نے اپنی اور اپنے ضعیف المر والد صاحب کی بیماری کے بارے میں فریاد کی میری فریاد سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم اوپر کی منزل پر تشریف لے گئے جب نماز فجر کا وقت ہوا تو میرے کانوں میں آہ آہ کی آواز آئی دراصل میرے والد محترم سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے میرے پاس آ کر فرمان لگے بیٹا کرم والا کرم ہو گیا آج شب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ پر کرم فرما دیا میں نے اس کے ابا جان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ گناگار کے پاس ہی سے ہو کر آپ کو نوازنے کے لیے اوپر کی منزل پر جلوہ آ رہا ہوئے تھے الحمد للہ سنیٰ اس کے بعد محبوب رب العزت تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت ممبئی جو تو سخاوت سرابر احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ہم دونوں روبت سے حت ہو گئے مریض جہاں کو تم شفا دیتے ہو دم بھر میں خدارہ درد کا ہو میرے درما یار اللہ اللہ صلی علی صل اللہ, صل اللہ, صل اللہ, صل اللہ علیہ وسلم نے برس کا علاج فرمایا حضرت سیدنا شیخ ابو اسحاق علیہ رحمت الرزاق فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر برس یعنی کوڑ کا داغ پیدا ہوا گیا الحمد للہ خواب میں جناب رسالت ماب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو میں نے اپنے مرض کی شکایت کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دستے شفا پھیرا صبح جا تو جاگا تو الحمدللہ للہ برس کا نام و نشان تک نہ تھا <تصحان> کی ترقی سے ہوا ہوں جا بلب مجھ کو اچھا کیجئے حالت میری اچھی نہیں اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری واقعہ کیا کر صلی اللہ تعالی وسلم نے ہاتھ کے آبل درست کر دیے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حماد علی رحمت اللہ جباد کے ہاتھوں میں آبلے پڑ کر پھٹ گئے تھے تبیبوں نے متفقہ طور پر رائے دی کہ ہاتھ کاٹ دیا گئے حضرت سعید الحمد رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وہ رات میں نے انتہائی کرب و استراب کے عالم میں گھر کی چھت پر گزاری اور گر گرا کر بار گئے خدا بندی میں دعائے شفا کی جب سویا اور ظاہری بند ہوئی تو دل کی آنکھ کھل گئی الحمد للہ رسال صلی اللہ تعالی وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی میں نے عرض کیا رسول اللہ, عز و جل اللہ, و صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ پر چشم کرم فرمائیے فرمائے ہاتھ پھیلاؤ میں نے پھیلا دیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیر دیا اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ جب کھڑا ہوا تو الحمد للہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے میرے ہاتھ کی بیماری ختم ہو چکی تھی سبحان اللہ <سلام> اللہ یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے تبھی جلد آنا مدنی مدینے والے وسلم یہاں پر ایک وسوسہ تو امیر سنت بیان فرمائے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ صرف اللہ اجداجل ہی شفا دینے والا ہے مگر ان حکایات کو سن کر وسو سے آتے ہیں کہ کیا اللہ وجل کے علاوہ بھی کوئی شفا دے سکتا ہے تو فیضان امیر اہل سنت سے الج وسا بھی فیضان سنت سے سنیں کہ بے شک ذاتی طور پر صرف اور صرف اللہ اللہجل ہی شفا دینے والا ہے انتہائی توجہ رکھیے گا مدری چینل کے ناظرین بھی توجہ کے ساتھ سنیے مگر اللہجل کی عطا سے اس کے بندے بھی شفا دے سکتے ہیں ہاں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ وجل کی دی ہوئی طاقت کے بغیر فلاں دوسرے کو شفا دے سکتا ہے تو یقیناً وہ کافر ہے کیونکہ شفا ہو یا دبا ایک ذرا بھی کوئی کسی کو اللہ وجل کی عطا کے بغیر بغیر نہیں دے سکتا ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ امبیا اولیاء علیہم السلام و رحم اللہ و تعالی جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ محض اللہ عز و جل کی عطا سے دیتے ہیں معذ اللہ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ وجل نے کسی نبی یا ولی کو مرض دینے سے شفا دینے یا کچھ عطا کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا تو ایسا شخص حکم قرآنی کو جٹلا رہا ہے پارہ نمبر 3 سورہ عال عمران کی آیت نمبر 49 اور اس کا ترجمہ پڑھ ان شاء اللہ کی جڑ کٹ جائے گی اور شیطان ناکام نامراد ہوگا چنانچہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینہ کے مبارک قول کی حکایت کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وہ ابرہ اللہ ترجمہ کنظریما اور میں شفا دیتا ہوں مادرزات اندھوں اور سفید داغ والے یعنی کوڑی کو اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ عزہ کے حکم سے محمد وبارک وسلم دیکھا آپ نے حضرت سعید نبینا سلاۃ والسلام صاف صاف فرما رہے ہیں کہ میں اللہ عز و جل کی بخشی بھی قدرت سے مادرزاد اندو کو بینائی اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں حتیٰ کہ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتا ہوں اللہ عزدہ جل کی طرف سے امبیا علیم السلاط والسلام کو طرح طرح کے اختیارات ادا کیے گئے ہیں اور فیضان انبیاء سے اولیاء کو بھی عطا کیے جاتے ہیں لہٰذا وہ بھی شفا دے سکتے ہیں اور بہت کچھ عطا فرما سکتے ہیں جب حضرت سعدنا عیسیٰ راہ علاء نبینہ والے صلاحت السلام کی شان ہے تو آق عیسیٰ سردار انبیاء میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمت نشان کیسی ہوگی سبحان اللہ یہ یاد رکھے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمی مخلوقات اور جملہ امبیاء مرسلیم علیہ السلام کے کمالات کے جامع ہیں بلکہ جس کو جو ملا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ہی کے صدقے ملا تو معلوم ہوا کہ جب حضرت سیدنا نے عیسیٰ علیہ السلام مریضوں کو شفا اندھوں کو آنکھیں اور مردوں کو زندگی دے سکتے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سب بدرجۂ کا فرما سکتے ہیں حسن یوسف بنے عیسیٰ پہ نہیں کچھ موقوف جس نے جو پایا ہے پایا ہے بدولت ان کی علیہ وسلم آل. الحمد للہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماں کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمعرات کو اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سنت و اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے اللہ تبارک و مطالعہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب ہم سورہ ملک کی تلاوت سنتے ہیں اعوذ بسم الله الرحمن الرحيم تبارك, تبارك الذي بيده الملك وهو عناكم شيش قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الوفود الذي خلق سبع سماوات سباقا ما ترى في خلق الرحمن هل تفاوت فارجعني وقره ثم اضعي البصرك وتيني يطلب إليك البصر خاصئا وهو حسير ولقد, ولقد زيننا السماء الدنيا برصابيح وجعلناها وجعلناها رجوا للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبكس المصير إذا قلقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاثتا يضمن الغيب كلما ألقي فيها فوجا فألهم خضرتها ألم يأسكوا النذير قالوا بنا قد تأنا بيرا فكذبنا وكلنا لا نسل الله من شيخ إن أنتم إلا في ضلال كبير فَقَالُوا لَوْ لَوْنَا نَسْمَعُ وَنَرْضِلُ مَا قُلْنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيدِ فَاعتَنَفُوا بِذَنْ بِهِمْ فَسُحْطًا لِأَصْحَابِ السَّعِيدِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمَّ مَصْرَةٌ فَأَسْجُدُوا قَوْلَهُ أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ هُوَ الْوَالِي بِيَدَيْهِ فَلاَ يَعْجَبُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بَسَاطًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي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 ما يحبكم إلا الرحمن أنه بكل شيء شي بصير أما من هذا الذي هو جواند لكم ينصركم من دون الرحمن لكي كافرون إلا فيه أمن هذا, أمن هذا الذي يرزقكم, يرزقكم إن أمسك رسقه بل لتجوك عدوه منه أنه أنه أنه أمن يمشي مكبا على وجهه أمن أم يمشي سبيا على ناطا مستطيب قل هو الذي آشاكم وجعل المصفى والأبصار والأوئده قليلا ما قل هو الذي ترأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل <تصفيق> إنما الله يعيد الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه تنسيء وجوه <تصفيق> الذين كفروا وطين هذا الذي كنتم قل أرأيكم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكاثرين من عذاب أليم قل هو الرحمن ومن نعبه وعليه كلا فتبع له من هو في ظلال مبين قل أرأيكم إن أصبحنا سلو عل حبیب صلی اللہ تعالیٰ علا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے اب دعا کرتے ہیں العالمین للہ والسلام على سید المرسلین یا رب مصطفیٰ, بطفیل مصطفیٰ عز و طفیل مصطفیٰ ازب و وصلی اللہ و تعالیٰ علیہ وسلم ہم سب کی یہاں پہ مدرسۃ المدینہ بالغان حاضری قبول منظور فرما آمین آمین آمین یا اللہ پڑھنے پڑھانے سننے سنانے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی اسے معاف فرما دیا یا مولازہ ہم سب کو پانچ وقت کا بعض نمازی بنا دیں گے پکا پکا عشق رسول بنا دے گے ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت مفصرت ام. مولا کریم یا احمد راہمین جتنے اس اسلامی بھائی یہاں پر حاضر ہیں اور مدنی چینل کے اس وقت نہ جانے لاکھوں ناظرین اس سلسلے کو دیکھ رہے ہوں گے مولادل تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھے ہوئے مولادل کرم فرما دے سب کی نیک و جائز تمناؤں کو پورا فرما دیں تنگ دستیاں داریاں، ناچاکیاں مقدم بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما دے سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وسطیں برکتیں نصیب یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما عالم اسلام کا بول بالا فرما دشمنان اسلام کا منہ کالا کر ہمیں زیر گمبد خزرہ جلب محبوب صلی صل ]その اللہ, ال اللہ علیہ وسلم میں شہادت اور جنت البقی میں مدف نصیب فرما جنت الفردوس میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مرشد کریم کے صدقے جگہ آتا فرمایا ہمارے شیخت عریکہ تمیر سنت اور مرکزی مدلی شورا اور دیگر تمام ذمہ داران ہمیں اطاعت کی توفیق oh, جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یار کہا گرد پوری آرزو ہر بے مجبور کی ان اللہ النبی یا منو علیہ وسلم رسول اللہ والسلام لا اور